الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال مدهك ولعزيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن الأماشية من شيء بعد أهل الثنائي والمجدية حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانئ لما أتيت ولا مؤتي لما منأت ولا ينفر ذا الجد من كالجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أصله بالهدى ودين الحدد ليلهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم دارك على محمد وعناء آل محمد كما باركت على إبراهيم وعناء آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن كان الحديث كتاب الله وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فِي النار أعوذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتداء مرضاة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسدر لي أمري واحلو العقدة من لساني اخته قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ودبنا علما رب ہم اللہ حبر عزت والام کی حمد و سلام صلاسلام سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پر حمد و سلام صلات و سلام کے بعد گزشتہ فصلے کے آخر میں پرانے حکیم کی وہ آیتیں تلاوت ہوئی تھی جن میں اللہ پر عزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حض کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ وہل ایمان کے لیے اور ان کے اہل ویال کے لیے ان کے ابا و کے لیے اور ان کی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں میں اللہ دین یاخمیل عادشہ و وہ فرشتے جو اللہ کے عرش اٹھاتے ہیں اور وہ رشتے جو ان کے آس پاس ہے یہ سب ہنبے حمد رب ہندو مین بے وہ اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ اس کی تفریح بیان کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور حمد لہ الحمد بھی کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام ایبوں سے تمام کمزوریوں تم سے تمام کوتاوں سے تمام غلطیوں سے ہر ایپ سے پاک ہے یہ ہے سبحان اللہ کا من جب بھی انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے گلنا سوچ کر کہنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب اور کیا مفہوم ہے یہ انسان کے اللہ رب العزت کے بارے میں ایک عظیم الشان عقیدے کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ عقیدہ اور اقرار صرف زبان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے انسان کے دل اور دماغ کے اندر اس کا اثر بھی ہونا چاہیے اور انسان کی عملی زندگی میں اس کا آس بھی نظر آنا چاہیے وہ جو انتظار احساط و اسلام نے سلحان اللہ کہا تھا لا الہ الا کا سلحان کا کنتوں میں نے دلا لے لی اور وہ جو آدمی والا اسلات نے کہا تھا ربا نال ظلم خصل وا و ترحم عالخا سے وہ جس یقین اور ایمان کے ساتھ جس عقیدے کے ساتھ اور جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالی کے سامنے اقرار اور اعتراف کیا ہے اللہ کی حضمت اور اس کے جلال کا اور اپنی کمزوری کا اسی ادیں اور اسی یقین کے ساتھ اعتراض ہونا چاہیے ایک تو زبان سے اس کا اقرار ہو دل اور इसका کے اندر اس کا اثر ہو اس پر یقین ہو اور ہمیں زندگی میں اس آساد کے آساد نظر رکھے اس کے بغیر عیدے کی تکمیل بھی है ہم نے تو تماشا نظر رکھا ہے توحیب کا دنوڑا پیٹتے ہیں توحیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے ہی بلند محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ ہم تحید پر کار بند ہیں اور توحید ہماری کیا ہے اس سے آگے نہیں غلطی کسی سے کوئی شرک ہو گیا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اس کو حقیر جان لیے اپنے آپ کو اور بالا اور برتن سنی لیا جی. یہی ہماری توحید ہے گا اسد کا ہمارے ضلع پر کیا آسر ہے اس یقین اور اسماج کہ ہماری طبیعت پر کیا اثر ہے ہماری ہمیں زندگی میں اس کے کوئی آثار آسان نظر آتے ہیں اس پر کبھی توجہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے روٹی کے ایک رکنے کے لیے وہ حرکتیں کرتے ہیں علاوہ بنا کے اپنی عزت بنانے کے لیے ایسی ایسی کمیلی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس سے تو بے عزت ہونا آسان ہوتا ہے دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمانوں پر اللہ ہے کہ نہیں اور نام دیتے ہیں توحید کا یہاں یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت کی منشا اور کی مرضی حضرت جاتے والے ساتھ اور کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کیا کیا جنت میں گئے وہاں سے نکلے کتنی بڑی مصیبت کا شکار ہے اس مصیبت کے وقت میں اللہ تعالی کے بارے میں ذرا بھر درا تو نہیں سوچا ہماری زبان فور چل پڑتی ہے اللہ بل عزت کے متعلق تالا گنی یہاں یہ بات ہو رہی ہے رمنا غلمان خصنا بولا تیری رحمت کے محتاج ہے جو ہونا تھا ہو گیا تیرا تو کس رہی تیری رحمت کے سوا اور کچھ کہیں نظر نہیں آ رہا ارے تو یونیشن طرح تو سلام کس مقام پر کتنی بڑی مصیبت کے اندر ہے ہماری معلومات کے مطابق یہ مصیبت جو حضرت یونس والے صاف و اسلام پر آئی ہے پوری انسانیت میں کسی پر بھی نہیں آئی اتنی سنگ اور اندھیر کوہری کے اندر ہے اس موقع پر بھی اگر تیار آیا تو یہ بھی کہا کہ مارا تم نے کس مصیبت میں ڈال دیا مجھے یہ کہا لا ان الا انت کا تیرے سب کو ناقود نہیں آپ کے پاس ہے تو کسی پر جاتے نہیں کرتا تو کسی پر ظلم نہیں کرتا تو ایسے سے باہر کہیں مجھ سے ہی کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے ان کو منتظر لو لال گرو کا الگ ہو سب کو ہی یہ ان کی آدت تھی زندگی بھر کی بھائی عادت زندگی بھر کی بھائی عادت تھی مسیتوں کے زبان سے نکلتی ہے جو انسان ہوش میں کہتا ہے وہی ہوش کہتا ہے جو جا کرتا ہے وہی سوئے ہوئے کرتا ہے وہی سوئے ہوئے کہتا ہے جو لفا زبان سے بےزاری میں نکلتے ہیں وہی انسان کے سوئے ہوئے زبان سے نکلتے ہیں جو ہوش میں نکلتے ہیں وہی بے ہوشی میں نکلتے ہیں جو تندرستی میں نکلتے ہیں وہی لباری میں نکلتے ہیں اور جو انسان اپنی مجلس کے اندر اپنے..., رسلوں کے اندر اپنے دوستوں کے اندر ٹی سیدھی باتیں کرتا ہے وہی جا کے پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنی ماں بہنوں کے سامنے بھی زبان سے نکل جاتی ہے لیکن گالیاں بکری کی عادت ہوتی ہے وہ زبان سے کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس کی ماں کے سامنے بھی گاڑی نکل جاتی ہے اس کی اپنے بچوں کے سامنے بھی سیونگ سے گاڑی نکل جاتی ہے اور جس کو سبحان اللہ الحمدللہ للہ کہنے کی آس ہوتی ہے اور مسیوت کا شکار ہو پالن ہو جائے گا تو ہر بھی اس کی منہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ للہ نکلے گا یہ کرنے کی مشق کیا ہے زندگی بھر زندگی بھر انسان سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے جات جانکنی کا وقت ہوگا انتہائی تنگی کا وقت ہوگا جب کوئی چیز لاضی رہے گی تب یہی کلمہ زبان سے نکلے گا بنتا بولا کا وعدہ ہے جس کی زبان سے آخری وقت لائے اللہ جاری ہو گیا وہ جنتی ہے سبحان کریں گی کن کو مینتیں سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس طرح کہنی چاہیے جس طرح فرشتے کہتے ہیں جس طرح فرشتے کہتے ہیں, ہیں. سوچ سمجھ کر پوری زندگی اس میں ڈل گئی ہو کسی لمبے انسان کو اللہ پر کوئی شکوانا ہو اللہ کی کوئی شکایت نہ کرے انسان جب شکایت کرے اپنی شکایت کرے غلطی میری ہی ہے قصور میرا ہی ہے کوتا مجھ سے ہی ہوئی ہے اگر ان کو مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے یا ان کو مہربان ہے سطح مجھ سے ہوتی ہے را سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے ساتھ اکیلا سبحان اللہ کافی نہیں ہے کسی کو ایبر سے پاک کرار دے دینا یہ کافی نہیں ہوتا کسی شخص کے بارے میں یہ سوچنا یہ سمجھنا یہ خیال رکھنا یہ انتہار کرنا کہ اس میں روکی کوئی نہیں ہے وہ چور بھی نہیں ہے وہ ڈاکو بھی نہیں ہے وہ غریب آگ نہیں ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا یہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ اگلا حصہ بھی ہے الحمدللہ بھی ہے جو ایک بھی ہے وہ سارے بھی ہے سختی بولتا ہے یہی معاملہ یہاں ہے اللہ تعالیٰ کو ایبوں سے پارک کرا دینا کہ کوئی کوتا ہی نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے اور ساتھ یہ کہنا الحمد للہ سارے جہان کی خوبیاں ساری ہمیں اللہ رب عزت کے لیے ساری خوبیاں والا کریں گے عیبوں سے پاک ہے اور خوبیوں سے متصف, اور ساتھ سے متصف ہے اور ساف جمیروں سے متشرف ہے اعلیٰ ترین حامد اور محاسن کا حامل ہے سارے جہان کی خوبیاں اکٹھی کر لیں بڑی سے بڑی خوبیاں اکٹھی کر لیں اللہ اس سے بھی زیادہ خوبیاں والا ہے, خوبی ہے اللہ اس سے بھی زیادہ کمالات والا ہے زیادہ کمالات والا ہے اور کمال بھی اس کے ایسے ہیں جن کے اندر کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے ہم نے ہوتی جو اسی کی ہے ہم نے ہوتی جو کی ہے جو بڑا پیار ہو اور اس کے اوسافی کمال اختیاری ہو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا خوبصورت ہے اس لیے میں اس کی کر رہا ہوں جس کی خوبصورتی اس کا है نہیں ہے کسی نے دی ہوئی ہے یہ بڑا مالدار ایس سی بی ایس کی حمد کر رہا ہوں یہ بڑا علم والدہ ایس سی بی ایس کی حلت کر رہا ہوں نہیں کسی کے علم اپنا نہیں ہے کسی کا حسن اپنا نہیں ہے کسی کی دولت اپنی نہیں ہے کسی کی, کی, کی طاقت اپنی نہیں ہے کسی کی عزت اپنی نہیں ہے کسی है حلت نہیں ہو سکتی ہے ہمت اسی کی ہوتی ہے جو با اختیار ہے جس کی اپنی خوبیاں ہیں کسی صرف سے اس نے ہے لوگوں اس کے سارے اوساف و سافے کمان ہیں اور سارے اختیاری ہیں اور سارے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک کے کوئی خوبی اس کی ایسی نہیں ہے جس نے کسی اور سے لی کوئی خوبی اس کی ایسی نہیں ہے اس کے اختیار میں نہ ہو. کوئی خوبی اس ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے اس کے اندر نہ ہو کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے اندر نہ ہو یہ یقین ہونا چاہیے یہ اعتماد ہونا چاہیے اس کا نام ایمان ہے اور اس کی مچھر کی جو ہے اس کی مسئلہ کی ضرورت ہے مسئلہ اس کی یہی ہے کہ سبحان اللہ کہو تو سوچ کے کہو الحمدللہ للہ تو سوچ کے کہو جب تک بھی حاصل جا ہے باتیں بھی ہو رہی ہیں تصویریں چل رہی ہو تو ایسی سبحان اللہ کی کیا قیمت کی ہے سبحان اللہ کے اندر ایمان اور نہیں ہے جس دل کے اندر سے نہیں دماغ کی گہرائیوں سے نہیں اور سبحان اللہ کا کیا مطلب تصویر پکڑی ہوئی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے نکل گئی یہ جیب میں ڈال دی تو بھول جائے گا یہ ذکر اللہ کا ہے کہ تصویر کا ہے اور جو کسی چیز کو دیکھ کے ذکر آیا اس کی کیا حیثیت ہے؟, ہے جو جی پھیلی اور جیل سے پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھ کر زبان سے خود بخود نکلتی یہ سبحان اللہ الحمد کام کا ہوتا ہے یہ عادت بن جانی چاہیے دیکھتے ہو کس طریقے سے انگلیاں ڈالتی ہیں آواز اور محبت سے احترام سے توقیر سے تقریر سے ایسی محبت سے اللہ کا نام دیا جائے اللہ رب العزت خوش ہو جائے جمع بندے میرا نام لیا ہے چار سے نام دیا ہے ہم <سلام> اس سے پیار کریں گے وہ بھی ہم سے پیار کرے گا ہم اس سے پیار کر کے اس کا کچھ نہیں سنواریں گے لیکن وہ پیار کرے گا تو ہمارا سب کے سب سے so تو ہم کیا کرتے ہیں یہی طریقہ ہے الحمد للہ سے کچھ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے لیے پہلے اس کی مدد نہ کی جائے پہلے اس کی حمت نہ کی جائے پہلے یہ کہا جائے الحمد للہ رب العالمی الرحمانحیم نا نکلی عمل پہلے اس کی سسٹیں کی جائیں پہلے اس کی چاول کی جائے پہلے اس کے سامنے آ کے اس کی, اور اس, کی اور اس کی حضرت اور اس کے جڑان کے گیت گائے جائے اس کو خوش کرنے کے لیے باتیں کی جائیں پھر اس کے بعد اپنی غز اس کے حضور رکھی جائے یہی فرشتوں کا طریقہ ہے اللہ بھی یہ سب بحم دے رکھتے ہیں وہیوں مینون بھی اللہ کی تفلیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہم بھی کوئی ایماندار وہی مینو نبی ایمان کی تجویز کرتے رہتے ہیں ہم کل بھی ایماندار تھے یا اللہ آج بھی ہم ایماندار رہے ہیں ہمیشہ ایمان رہتے ہی رہتے رہتے ہیں وہ سب فرور لڑی رامن اس کے بعد کیا کرتے ہیں پہلے ایمان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں سب سے بہترین دوست انسان کے فرشتے سب سے بہترین دوست انسان کے فرشتے جب پوچھا تو کہا یا اللہ تیری تسلیہ بیان کرتے ہیں اور تیری تکلیف بیان کرتے ہیں انسان کو تو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اس نے سمجھا لیا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں سن علم ہی ہے مجھے علم ہے بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی ترجم کے بغیر کسی تکرار کے سی باتیں کہیں سہار کا لائر ملالم تلا علم کا الطلا حکیم اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے لائر ملنا اللہ الم تلا ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا نے دیا ہے چیرای جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے ہے چہرہ جو ساری کا گھیرے ہوئے ہیں ہمارا آئل تو ذرا دمدار ہے اس لیے ہمیں جو کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا جو توں نے فرمایا وہ ہر اور سچ ہے تو نہیں مانا پہلے یہ بات ہوئی پھر مان لیا پھر ماننے کے بعد مولا کی فرملتا بھی کیسی ہو رہی ہے ویسا پھر من وہی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پرستوں کے سامنے حسب کی بجائے ان کے لیے معرفت کی ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمہ دعائیں اتنی جاری ہے کہ اللہ تعالی قران میں لکھ دی ہے۔ اے كل شيء رحمة وعلمہ ساری دنیا کو نے رحمت اور علم کے ساتھ گھرا ہوا ہے کوئی شے تیرے علم سے باہر نہیں کوئی شے تیرے دائرے میں ہم تابوا واتبعوا سبيلك یہ جی اللہ جن لوگوں نے تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے تج پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ توبہ کر لی ہے تیری کر لیا ہے روپ چی کر لیا ہے ان کو لا کر دے باقی میں جہید اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے لیے فرشتے اللہ تعالی سے غائب کرتے یہ ایمان کے یہ ایمان کے ساتھ ان کے ہوتا ہے بندے اگر تم مومن ہو تو پھر اس سے چل اللہ تعالیٰ سے مصرف کی دعائیں کریں اگر تم مخلص ہو اگر تم سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو پھر اس سے چل رہی ہے سے مفرب کی دعائیں کرے فہرستہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے تو کرتے ہیں اسے قبول کرنی ہے تو ان کو حکم دیا ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی دعائیں لے لیں گی اور سمجھو کہ کامیاب ہو کامران ہو گیا اس سے بڑا خوشنسی کوئی نہیں اور کوئی نہیں ہے جنگل اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے اللہ کے بندوں کی طرف سے لانتے برف نہیں ہیں پرانی کریم اس کا بھی ذکر ہے کسی وقت موقع ہوا تو اس کا بھی ذکر کریں گے سبھی علاقہ واقعی آزہ بل جہیم ربنا یا اللہ, اللہ ان اپنے بندوں کو سدا بہار باغوں میں داخل کرتے ہمن سلح مائی ہند واد ہند ان کی اباؤ آجاد ان کی بیویاں ان کی اولادیں جو نیک ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کران دا کل عزیز الحکیم تو جو کرنا چاہے کر گزرتا ہے تجھے کو روکنے والا تو ہے نہیں تیری حکمت بھی ساری دنیا مانتی ہے جانتی ہے تیری حکمت کا فکار اب یہ ہے کہ تج پر ایمان لے آئے تو اسے بخش دے واقعی ہمت یا اللہ ان کے برے حملوں سے ان کو محفوظ رکھ اور جو برے عمل ہو جائے ان کے انجام سے ان کو محفوظ رکھ تمن تک سیے آتی یوں فقد اس دن خفد کے دن تے جس کو اس کے برے حملوں کے نتیجے سے برے حملوں کے وبا سے برے حملوں کی سزا سے بچا لیا وہ کامیاب کامیابوں کا اس پر تیری رحمت ہوئی لاری کہ فوج الحظیب یہ بڑی کامیابی ہے ایمان ایسا ہو ایمان ایسا ہو کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے ایمان نہیں ہوگا تو اخلاص نہیں آ سکتا اور اخلاص نہیں ہے تو بندے کی محنت کسی کام کی نہیں اخلاص ہے تو کچھ بھی نہ کر کے میں نے علب کیا تھا بندہ بہت کچھ لے لیتا ہے کچھ بھی نہ کر کے بہت کچھ لے لیتا ہے یہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ہوئی فرشتوں کی دعا اور پچھلے خطبے میں آپ کو میں نے سنایا تھا کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نماز میں دیکھ لیتا ہے جتنی رہے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں نوازی رہے گا اللہ رہا ہے بے شک بیٹھا ہو اور ساتھ ہی فرشتوں کی دعائیں بھی دے رہا ہے اللہ عمدہ اللہ عمد ہر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اس کے ہاتھ درخم کر دیں اللہ اس کو حساب دے کچھ بھی نہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں وصول کر رہا ہے اللہ اکبر حضرت سات بن نبی پاس رضی اللہ کا اعلان آشرم و بشرمی سے اور حدیث متفق طرح آ ہیں سعید بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت آدھا پیغام ہوتے ہیں بہت اعلی صحابہ اکرام کے ذریعے امت کو دیے جاتے ہیں جتنا اونچا پیغام اتنا ہی اونچا پیغام ہم یہیں کہتے ہیں پیغام کے حساب سے ہی بندہ بیشتے ہیں. جس طرح کا پیغام ہوتا ہے اسی طرح کا بندہ بیچتے کہیں سے دس روپیہ لینے کے لیے بندہ بھیجنا ہو تو وہ اور طرح کا ہوتا ہے کہیں دس لاکھ لینے کے لیے بندہ بھیجنا ہو تو بندہ اور طرح کا ہوتا ہے جیسا پیغام ہوتا ہے ویسا بندہ دخل کیا جاتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کے پیغام ہوگوں کے صدیق کے ذریعے آئیں خلفائے راشدین کے ذریعے آئے ایسا کے لیے آئے تو کام کھڑے کرنے چاہیے کوئی بڑی بات ہوگی حضرت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا بڑی لمبی حدیث ہے بیان کا وقت نہیں ہے میں الا کا وجه ہلوا چبت ہی لہا وجہ ہلوا اجتتا ہے لئی اللہ تو جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا شرط یہ ہے کہ وہ اللہ ری را رضامندی کے لیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ جو بھی تو اللہ کی رام میں خرچ کرے گا فرمایا اس پر تجھے اثر ملے گا شرط یہ ہے کہ اللہ رب عزت کے رضامندی کے حصول کے لیے ہو اور کوئی مقصد نہ ہو حتا کہ فرمایا جو تم اپنی بیوی کے بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے اس پر بھی تجھے اثر ملے گا اللہ حلیتی. اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے ذمہ داری ہے انسان اس کے ساتھ وعدہ ہے انسان کا اللہ کے رام لگی اس سے لا ہے تو چارہ نہیں ہے اس کے بغیر لیکن اللہ ہمارے جلال کے نبی اللہ کی طرف سے وعدہ دیتے ہیں کہ تو اپنی گری پر جو خرچ کرتا ہے تو یہ اس کا بھی عزل کرے گا اللہ اکبر. یہ خاص کا نتی تب تریبی جالی کا وجل شرط یہ ہے کہ تم تیرا مقصد اللہ کے رام بھی کا حصور ہو یہ مقصد ہے تو تمہیں ناکامیاب ہو کامر ہے یہاں جو میں نے آج ذکر کی اس سے آگے پیچھے پڑھ کے دیکھیں کتنے قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ایک ایسا بھی ایک ایسا, ایسا ہے جو کہتا ہوں اللہ سے مئی کو دنیا بما رہتے خلاق اللہ دنیا دے دے اللہ دنیا دے دے صبح بھی دنیا کے پیچھے شام بھی دنیا کے پیچھے کڑی دھوپ کے اندر بھی دنیا کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہیں رات کے گھروں میں بھی دنیا کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہیں سارا رنگ چھوڑ का دنیا کے پیچھے دور لگائے ہوئے ہیں اللہ دنیا اللہ دنیا وہ لہو خلاخرتن خلا اللہ خرمتے ہیں آخر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے کہ آخر تم نے مانگی ہی نہیں ہے جو اس दे مانگا ہم نے اسے دے دیا جو اس سے مانگا وہ ہم نے اسے دے دیا آخر تم مانگی ہی نہیں ہے ایک ہے تو میں اللہ سے مئی عقول رقبالہ آتے ناخت دنیا حاصل اور پھر آخر آتے حاصل رتن رقین فرمایا ہے دوسرا طاقت اللہ دنیا کے اندر بھی بڑھائی اطافرما آخر میں بھی بڑھائی عطا فرما دنیا میں نیک زندگی عطا فرما دنیا میں اس عطا فرما دنیا میں اپنے دربار کے لیے جھکنے کی توفیق عطا فرما دنیا میں ایمان اور فرما دنیا میں کرنے کی عطا فرما تو پھر آخر آتے حسن میں جو تم نے بھائیاں رکھیں گی وہ بھی آدابرمان اللہ جہنم کے احداب سے بتا دیں براہ کلام نصیب املہ کا سبو اللہ حسلی بھائی حساب ان کے لیے تو بڑے ان کے لیے بڑے بڑے حصے ہیں ان کی کمائی ان کے کام ہونے والی ہے پہلے کی کمائی کام ہی آئے گی اس کی کمائی کام آئے گی اور ایک اور ذکر کیا طلح صاحب جب بھی کوئی طاقت ملتی ہے جب بھی حکومت ملتی ہے جب بھی اقتدار ملتا ہے جب بھی کہیں کوئی اس کو تسلط ملتا ہے کہیں دو گنجائش ملتی ہے سارا سیدھا سیا سارا زور لگا دیتا ہے کہ دنیا کو فساد سے بھر دے وہ لے کر ہر سوان نسل چپاؤں اور جانوروں کی طرح کھیتی اوجاڑتا پھرتا ہے نسلیں تباہ کرتا پھرتا ہے انسانوں کو مارتا ہے کھیتی اوجارتا ہے نقصان نقصان کرتا ہے اللہ اللہ حزب الفساد اللہ فساد پسند نہیں کرتا یا تو سے دور سلر کے بعد فیصلہ ہے یا انہیں چل رہا ہے تریبوں میرا مشتری نہیں دنیا کے اندر اللہ تعالی نے جب اس کر دی ہو تو اس کے بعد فساد فروغ کیا کرو اللہ فساد پسند نہیں کرتا اللہ سے نہیں تو کو پسند کرتا ایک ہے ایک یہ ہے کوئی سمجھانے کی کوشش کرے اب خطرہ عزتوں کی آ جاتا ہے تو کون مجھے سمجھانے والا ٹکے گا آدمی ہے میں اتنا سمجھدار ہوں میں اتنا طرح میں کر تیرے جیسے میں کئی نوکر رکھ سکتا ہوں تو کیا مجھے سمجھانے آ گیا ہے تو کاروبار کو نہیں سمجھتا تو سیاست کو نہیں سمجھتا تو دنیا کے اندر جینے کے دور نہیں جانتا میرے کو کچھ بھی پتا نہیں ہے تو سمجھانے والا بے شرمی حال فرمایا اس کا ٹھکانا جہانے میں وہی اس کو ٹھیک کرے گا وہ بڑا بڑا بڑا ٹھکانا ہے آگے ایک اور کا ذکر کیا کیا بات ہے اس کی روی گنگا سے منیہ شری نقص ہوا مرغا طلّہ اللہ فون یہ کیسا بھی ہوتا ہے اللہ ہمیں یہ اچھا بنا دے یہ سب سے آلہ ہے ہمارا ایک اور بھی ہے اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں بیچ دی ہے زندگی اللہ کے نام کر دی ہے جان اللہ کے نام کر دی ہے زندگی اللہ کے نام کرتی ہے اللہ کے نام کر دی ہے اپنا کچھ اللہ کے نام کیا چاہتا ہے کیا ہے افتخاب اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے افتخاب اللہ اللہ کی خوشبلیاں چاہتا ہے کسی طریقے سے اللہ علامی ہو جاؤ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاعف میں کہا تھا مار پڑ رہی ہے سید اللہ ہے محمد امیر محمد سلیم ہیں سید والم ہے دنیا کے حسین و جمیل اصلاح اخلاق عظیم انسان ہے ان کی بڑھائی کے لیے گئے ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں بجائے شکوا کرنے کے کہتے ہیں لکن اتبا ہتھا کر لکن رتبا ہتھا کردہ اس لمیر کو لکن حضر اللہ اگر تیری ناراضگی کے وجہ سے ہی نہیں ہو رہا تو مجھے کوئی پروانی حتّا حق ہے کہ تم لے ترازی ہو جائے اگر یہ پتھر پڑ کے بھی ترازی ہو جائے تو ہمیں منظور ہے اگر گفار کی گاڑیاں برداشت کر کے تو بھی ہو جائے تو ہمیں منظور ہے اگر ہماری بہتری ہو کے پورا بھی ہو جائے تو ہمیں منظور ہے اگر اس بار ہت چاہوں گا اس بات کی ہے کہیں ایسا نہ ہو تو ناراض ہو گیا اگر تو ناراض ہو گیا یہ نہیں برداشت ہو سکتا باقی برداشت ہو سکتا باقی سب کو برداشت ہے یہ سوائے رسول ہے اللہ رب العزت کی رام مندی کا حصور ہر کے سامنے رہتا ہے اللہ حروفات بالعباد لا خیر فی کثیر كثير لا خیر رفی کثیر من اللہ مرمان فدقت ان لو معروف او اسلم بیرنگاس تمہیں یہ فلداری کب ترام اردو اللہ فتوف ہوتی ہے اجرنگادی ما بری کرتے ہو سے لگاتے ہو بڑی مٹیگیں کرتے ہو لیکن کہیں کوئی بڑھائی کی بات نہیں ہے بڑھائی کہاں ہے علام المرہ میں سزا کر اگر کوئی کسی کو نہکی کا حکم دے رہا ہو صدقے کا حکم دے رہا ہو تو یہ بڑھائی کا کام ہے اور معروف اچھائی کرنے کا حکم دے رہا ہو لوگوں کے درمیان سڑک لانے کی بات کر رہا ہو وہئی افاظ تیرا امردا چل رہا جو ششی کا ملا گرزامندیوں کے حصول کے لیے کرے گا فسوح ہوتی ہے عظر العظیم ہم اس کو عظر عظیم عطا فرمائیں گے جس کو اللہ بڑا عظیم کہے اس صدر کے کیا کہ اللہ جس کو عدل عظیم کہے وہ سے کم نہیں ہوتا عظیم سے عظیم سے عظیم تک جس حد حضر کو عظیم کہتی ہے اس کے عظیم ہونے میں کیا شک ہے فسوخن ہوتی ہے عظر العظیم ہم اس کو عظر عظیم دیں گے کر رہا تھا کہ مسلاس آ جائے ایمان آ جائے ایمانت مر جائے کہ اخلاق ہو جائے سب کچھ موڑ کے حساب کے لیے کریں انسان اللہ اخبار کچھ بھی نہ کر کے بہت کچھ لے لیتا ہے کچھ بھی نہ کر کے بہت کچھ لے لیتا سہی بخاری میں حضرت مانگی تھی بن, بن اخراج سے روایت ہیں تینوں ہی صاحبی ہیں بیٹا بھی صاحبی باپ بھی صاحبی دادا بھی صاحبی اور ایک شرف ایسا بھی ہے جو ابو کے صدیق کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے. چار نسلیں صحابی ہیں ابو کے صدیق کی چار نسلیں صحابی ہیں عبد الرحمان کا بیٹا ابو الرشیق بھی صحابی تھا عبد الرحمان بھی شہادی تھا ابو کے صدیق بھی شہادی تھے اور ان کے والد ابو حافہ عثمان بھی شہادی تھے یہ شخص کسی اور کو حاصل نہیں صرف ابو کے صدیق کو حاصل ربی اللہ تعالی ہے عبداللہ بن زدار بھی صحابی ہے ان کی ماں بھی صحابیہ ہے ان کا باپ بھی صحابی ہے اور ان کا نانا حضرت ابو کے صدیق بھی صحابی ہے ان کے نانے کا باپ ابو کا ہافا بھی صحابی چار نسلیں صحابی ہیں اور یہاں بھی اس بھی یہ شرف آترا ہے کہ تین نسلیں صحابی سرماتے ہیں. ہیں کہ میرے باپ نے ایک دفعہ سب کرنا چاہ کچھ دینار آگ نکالے گا سے سب کرنے کے لیے مسجد میں گیا کسی کے پاس رکھایا کہ کسی کو دے دینا اللہ چھپانے کی کوشش کی کہ پتہ نہ چلے کس نے دیے کسی کو دے دیا کہ تم کسی کو دے دینا میرا باپ اس کو پکڑا میں گیا تو اسے مجھے دے دی میں لے آیا اس کو پتہ نہیں تھا کسی کا باپ دے کے گیا ہے اسی کے بیٹا لے جا رہا ہے تو گھر میں لے گیا تو باپ کہتا ہے کہ یہ کیا یار اپنے پیسے اپنے ہی گھر گئے میرا مقصد یہ تو نہیں تھا تو یہ دینا ہوتا میں گھر میں دے دیتا ہے. تو یہ واپس لے گیا کیوں واپس لے گیا ہوں جگدار ہوا باپ بیٹھے کا نبی صاحب اسلام کے پاس پہنچ گیا نبی صاحب اسلام نے فرمایا کہ اے تو نے جو کہ لیا ہے وہ تیرا ہے باپ سے کہا کہ تو نے جو لیا کیسی تجھے سلاب مل گیا پیسے بھی گھر آ گئے سلاپ بھی آ گیا کچھ بھی نہیں کیا کیا کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا یہ صحیح کام چل گیا اخلاص ہو تو بندہ کچھ بھی نہ کرتی اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ لے لیتا اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ قلعہ سبحان رب عما عماس السلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدوا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يد إسعار إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما سلائی على براہ وعلى آل علی براہ ہی مین کا حمیدم مجید اللہ مبارک آلہ محمد علی محمد کما بارکالا حمید مجید میں نے پہلے بھی توجہ دائی تھی کہ ایمان دنیا کے اندر بھی کامیابی کی بہترین دلیل ہے اور کامیابی کا راستہ ہے ایسے ہی اخلاص بھی انسان کی ہر طرح کی کامیابی کی بنیاد ہے اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام کو خالص کریں جو کرنا ہے وہی کریں جس طریقے سے کرنا ہو اس طریقے سے کریں جس مقصد کے لیے کرنا ہو اس مقصد کے لیے کریں پڑھنے والا طالب علم صرف پڑھ رہا ہو اور کچھ نہ کر رہا ہو تو سے سب سے کامیاب ہوتا ہے جو تعلق پڑھتا بھی ہے توجہ ادھر ادھر بھی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا کاروبار <تصفح> کرنے والا آدمی توجہ اس کاروبار کی, کی طرف ہو وہ تو کامیاب توجہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے تو یہ اخلاق کے اندازی کاروبار کے ساتھ مفلس نہیں ہے تو اس کا کاروبار کامیاب نہیں ہوگا جو آدمی جس وقت جو کر رہا ہو وہ اس وقت وہی کر رہا ہو اور کچھ نہ کر رہا ہو اسے اخلاص کہتے ہیں اور جس کے لیے کر رہے ہیں اسی کے لیے کر رہا ہوں اس کو احساس کہتے ہیں اور بندہ بڑھتے بڑھتے محنت کر کے وہاں بھی پہنچ سکتا ہے کہ اپنا ہر کام اللہ عبرعزت کے لیے کرتا ہر کام اللہ کے لیے کرے اللہ یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا کو چھوڑو میرے کو فرمائے نہیں یہ دنیا کے ساتھ معاملات بھی اسی نے حکم دیا دنیا میں گرے دنیا میں آنے کا حکم اسی نے دیا ہے کاروبار کا حکم اسی نے دیا ہے لیکن ہر کام اس کے حکم کے مطابق ہو تو کبھی بھول نہ پائے حسرو نہیں ہلکر کو وسک رونی مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھو ہر ہمیں اس کو یاد رکھا جائے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ تو, تو اتنا مہربان ہے کہ اپنی دھیرے میں ہر کی ہو تو اس کی نظر آ سکنا ہے اتنی آسانی سے راضی ہو جاتا ہے تو جو کرنا ہے وہی وہ کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا اسی طریقے سے کرنا چاہیے ایسی نواز پڑی جائے تو کامیابی کامیابی ہے انسان چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہو ہر کام اللہ کے نام سے پوری زندگی اللہ کے نام کرتے ہیں انسان کوئی کام کرنے کا رکتا نہیں ہے دیکھتے نہیں ہو جن دکانوں کی تھوڑی سی ایمانداری ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ چلتی ہیں شاید ایمانداری سے بن کر کمائی کرنے کا اور کیا ضروری ہے سب سے بہترین کمائی کا رہی ہے ایمانداری ہے رزت کمانے کے لیے سب سے بہترین شاید ایمانداری کار کرنے کے لیے سب سے بہترین شاہ ایمانداری ہے کاروبار کرنے کے لیے بھی سب سے بہترین شاہ ایمانداری ہے ہر کام کی کامیابی کی بنیاد ایمان اور اخلاق ہے تو دین کے اندر کامیابی کے لیے بھی ایمان اخلاص ہی ہوگا اللہ من اللہ دینخا جس پندرہ دین تک نہیں اولیا بانا اللہ لوگ و خبردار دین سے فلارت کا حق ہے ہر عبادت مولا کے لیے ہونی چاہیے زندگی کی ہر حرکت موضاع کے لیے ہونی چاہیے زبان کا ہر کمان مولا کے نام وقت ہونا چاہیے ہاتھ پاؤں کی ہر حرکت مولا کے نام وقت ہونی چاہیے دم کی توجہات مولا کے نام وقت ہونی چاہیے پوری زندگی مولا کے نام وقت ہونی چاہیے یہ اللہ کا حق ہے بردین تختی اولیا مانا بلالفا جو اللہ کے کسی اور کودتے ہیں وہ چاہتے تو یہ ہیں کہتے تو یہ ہیں اس سے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں پھر ان کے پاؤں میں بیٹھے ساڑیوں میں ان کے قدموں میں انتظار دیتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں اس سے بڑی بےوقفی کیا ہو سکتی پڑھتا تو, تو انسان اس لیے کہ کامیابی کی منظریں طے کرے اور پکا یونیورسٹی کا گاٹ بن جائے ساڑیوں میں پڑھتا ہی رہے تو جو بھی سیا اور شیلا کرتا ہے اس کے وقت تو کہیں آگے جانا ہوتا ہے پھر وہاں کے پاس تو مسری آتے کہ ہمیں اللہ کے سون تک پہنچائیں گے وہی بیٹھ گیا ان کے بٹرو کے میری ساری زندگی تو اللہ کے سون کا تو یاد نہیں رہا تھا. یہ کا طریقہ تھا وہ بتوں کے پاس اس لیے جاتے تھے نیک سارے بندوں کے پاس اس لیے گئے تھے کہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے پھر وہی بیٹھے تھے آگے گئے ہی نہیں یہ انہوں نے ان کو آگے بیچا نہیں یہ بھی ہماری صورتحال ہے اور اللہ کے پاس جاتے ہم اس لیے ہیں کہ دین سیکھیں گے اللہ کی باتیں سیکھیں گے اللہ کے اسکول کی باتیں سیکھیں گے اور پھر لبا کے پاس ہی رہتے ہیں آگے اللہ اسکول تک پہنچے نہیں ہے ساری عمر وہ ہمارے دماغوں میں اگر گول کرتے ہیں سمجھا دیتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ہمیں سمجھ سکتے تم نہیں سمجھ سکتے چلو میرے ساتھ یار کسی لیبارٹری میں جا کے چیک کریں تمہارے دماغ تم بھی سمجھ, سمجھ, تو سمجھ, سمجھ مجھ سکتا میں کیوں نہیں سمجھ سکتا سو سوال نہیں کر سکتا کتنی حسان سی بات ہے کا یہ ہے کہ ساری دنیا پیچھے ہو جائے مارا گرین کی ذات آگے ہو جائے اس کے بغیر کامیابی کہیں نہیں اللہ ریسے کامیابی نصیب آتے آپ دنیا حسنت ہوں پھر آتی رہتی حسنت عذاب بنگلہ ربنا اخرنا لانو بناصرا فنائنا يمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ووالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرتا عيون واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك ان لا تخيب دعاء من طيبا اللہم اکھنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلک عن منصباك ربنا فر لنا ور اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انکا روف الرحیم اللہم ازدار اسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر بہن قلوبنا واسل احزاق بیننا واهدنا سُبُلَ السلام ونجّنا من الظلمات إلى النور وجعلنا من الفوائز ما ظهر منها وما بطل وبارك لنا في إخواننا وأبشارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابض نهاط منها علينا اللهم إذا نسألك من خير ما تالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويأوذ بك من شر والسعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك التقلال فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين